من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدب مبين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 يا يا رسول لیادی رسولہ فلاد یا سیدی خاتم النبیین والا سہاوک یا مکین کلو بل شامعم السلام علیکم حمد دو تو اس عاجز کی دعا ہے باہر گاہے مطلق تر مت لکھ جل ہر شرف نر کو فیتنے محفوظ فرما حق بولنے حق دوتے چلنے اور ہق درنے کی تو ہی قدار فرما امیر بخش مکبل صاحب نے اجدی روحانی اجحانی محتل کا انعقاد کی ابو کی ال العالمین جلا مجدوہل الکریم اس برادر مومنٹ کی خاندان سمے دنیا آخرت پہ پر بنا دوست روحانی اس اجتماع کے اندر ناچیز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 اجڑیا ڈیریا ਦੇ چودھری سڈے کیونکہ مسلمانوں کے تین کا ਦਾ اجڑیا پیا ہر کس نہ کس یہ ہوں اصل محافظ کے وارس نبی پاک سرکار دے دین دا ہاک حاکم اسلام ہوں وہ ہوں ہاکم کوفر د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 حکومت والی طاقت نہیں ہوں نپ نہیں سکتا وہ تو صرف زبان کسی کمیاں صحیح نہیں ہے غلط لیکن جے فاروق کے آزم وگو کوئی ہاکم نا تو پھر نا اہل تہل لا امتیاز وہ کرد دیکھو یہودی نے اپنے نظام میٹرک شرط رکھیے بہو چپڑا سی لاو پتہ ہے میرے نظام نو نلاو جئیمان بندے چاہیے وہ میرے نظام تعلیم چنا عرصہ تربیت پاؤ گے تو بئیمان بن کے چلاو گے انہیں شرط رکھ دیتی لیکن ہوں ساڈے ہزور سرکار دے ممبر سڈے درس و تدریس کی مسلت سڈے مسلط ارشاد اور ہدایت آستے پیران کی تھانے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں جہا مرضی جو بولی جائے پیر بنی جائے مولی بنی جائے اندر کوئی نہیں اصول نہ کوئی کائداد نہ کوئی ضابطہ نہ کوئی شرط نہ کوئی پابندی نہ کوئی اہلیت نہ کوئی قابلیت جو مرضی کوئی آخی جاندہ ہے کوئی کری جاندہ ہے جات خون ہے تے جو کفر بکی جی اگلے تھوڑا او بھی بچارے ککڑ کو سر سٹ کے بیٹھے ہوں جہ بولنے والا وہ بھی بولی جان پیاگ ایمانا کہ جڑیا محفل این ایمان بچا ہوں نا ان محفل چ جی اس وقت دین ایمان قتل کرا کے اٹھ بانے ہوں ال جے جی بولنے ہاں تو دشمنی بنتی پہ جانا کیونکہ او دور لنگ گیا ہے کہ جس غلطی دی اگلا اسلحہ کرتا سر گلتی کرنے والا ہاتھ بن کے شکریہ ادا کرتا سین دولت دیر تو بچا لے ہوں وہ سمجھا ہے کو نہیں مادہ پرستی کا دور ہے غائب در جہان دوتے نگاہ کوئی نہیں مالک دی سزا وی کسی کوئی نہیں ادر ہو گئے اس واسطے ہوں جے کوئی جنت در وکھاوے دودخ تو بچا دشمن بنا لینا اور ویر پا لینا اندر مسئلہ ہوں اند بڑا بڑا ادرو دشمنی جاندی جی جے بچارا وہ نہیں بولتا چپ ران جانا پندرہ پندرہ ہزار دن والے تڈے خطبے ایمان دے قاتل میں ثابت ہیں میں دے خطیب یعنی جن روپیہ زیادہ لیندے نے وڈے وڈے اسلام دے قاتل ہوتے اور وہ پیسہ اسی گل کا لینے ہیں کہ اسا دین تے دینا کوئی نہیں اصا دن کا ایمان کون ہے چورے پھیرنے نے چلو ان بئیمان کیا آپ بھی بئیمان ہوئے رپئیے تو کمائیے نا تاں وہ پیسے زیادہ لینے ورنہ میں قسمیہ پیا جن نبی پاک پاگ نبیاس دی سمجھ ہونی ہے نا وہ کدی نبی پاک سرکار دے دین کے بیان کرن دے کرنے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 مت سن سا گل اس واسطے قبول نہ کرو کہ یار اے سڈے کول پیسہ لوگ ہونے پیسے دی وجہ سے لالچ رکھتا ہونا لالچ دی وجہ نہ لے میں سانو صحیح گل نہیں کرنی یہ خبردار نہ رکھے جی اسا تو, تو فیس نہیں منگتے لیا بلا تما جو کچھ تو آنو دس رہے ہوں تے حق چ بہتر ہے حقیقت حق کے اس ن سمجھیا جی جو ماشا لالچ دی ملاوٹ ہونی ایمان نال درسو سکیوں سوا لکھ نبی اللہ تعالی کمو پیش جن بھی گلے کوئی نبی آن کے تبلیغ تو بعد فیس منگتا رہا سچی بولیا جی اس واسطے سڈے اماما نے لکھے کتاباں در مختار اج فتح وزیریا وغیرہ کہ تبلیغ پر اجرت تبلیغ پر تدریس پر لے سکتا ہے تبلیغ پر اجرت فرمایا یہ یہود الشارہ کی سنت ہے موضوع میں ترتیب دے رہے ہیں آج کل کے مقررین کے کفریات آ رہا موضوع شاء اللہ جس دن آ گیا ہونا, تو تو سنے گا تو تیری اقل دنگ ہوگی کہ یار جنہ بئیمانوں ہزار پندرہ پندرہ ہزار سب کا ہزار دے رہے ہیں تو سارے نکاہ توڑاؤں رہے ایمان ایمان میں سابت کرا ہر لحاظ و سنت ناڑ اور چیلنج ناڑ. چیلنج رابط کراگا کوئی مائی دل آگے آ جائے میں اگلے دن صحیح دسایتی موجود پھیٹھی اخان کا ڈوگرا شےخوپور ضلع کے شامت آئی میرے خلاف دو چار گلا کر جلسہ چ رکھیا سکھے کی منڈی کے نام میں تین گھنٹے لائے کوئی ایدر ادر ادھر نہیں گیا بس بکوا سا چی تبدر کیا تین گھنٹے اور سن لے ان شاء اللہ وہ تین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 دو اور سے سنگیہ کوئی تمیز نہیں ممبر رسول کے وارث علماء ہوتے تھے اور اب ممبر رسول کے وارث پروفیسر ہیں کون سی ادیش میں آیا ہے کہ پروفیترون تھول لمبے ہم نے تو یہی پڑھا ہے لولا ما ہمارا پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر تھکارل ماسٹر یہ القاب کس کے ہیں جی یہ لکب کافر طرف آئے نے تو کافر جنو لقب دے وے گا وہ منافک ہوا سنوں ایسا نہیں پتا کہ کافر مومن سے کدی خوش نہیں ہوں گا راضی نہیں ہوں بلن تردا انکل یہود ولن نسوارا ح تتا بیاہ ملت رہو یہود و نسارا تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو معلومات کا پھر یہود نسارا یہ مسلمان پر کبھی راضی نہیں ہوں گے مومن پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جنہوں پرو فیصلی کا لکب دیتی کھڑے نے اندر راضی ہو کے دتا ہے ناراض ہوں تو نہ دیں وہ بریلوی تے ویر میرے کی شاہ خواجہ گلام فرید تمامدار دسو ان لوگان دا علم مسلم نہیں دنیا حضرت امام اہل سنت کے نال کون علم رکھد اگریزا ریاضی دا سوال اڑیا لندن سارا چھان مارے انہوں پورا یورپ چھان مارے ریاضی دا جواب حل نہیں ہوا سوال حل نہیں ہو سکیا جواب نہیں آ سکیا کسی دسیا بریلی کے اندر ایک بیٹھے ہی فوڑی چٹائی کے اتنے اندر کول جا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 ایڈے وڈے علم آڑے بندے اگریزاں پروفیسر کا لقب نہیں دیر علی شاہ نہیں دتا نہ سر کا لقب دوفیسر کیوں کہ کی ناراض جو سن پتا سی مخالف نے مخالف لقب نہیں دے دی دے جڑی فرمائی نے ہاں ان لقب دیکھا یہ سا مقصد پورا کرے گا یہ سا ترجمان ہے ترجمان ہے اور میں ایمان آتے امت رسول اللہ دے دربار تو دور ہو کے دے انگریز دے دربار تہنچ چکی اتو ان مجھ کٹی تا ہے پروفیسر انہوں کے رابر پر بنے پروفیسر نہیں ہمارے فوکارا علماء ماہ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 سوچ تیرے نزدیک اج میار خطابت میار واض تقریر کا کی سر سر خسرے میں زیادہ ہوں ان سد لیا گیا صحاب کرام دا دور سی بندہ مومن دا جڑا رکھا گیا وہ کمال تکوا علم نہیں تکوا زمانہ اگے ودیا میار علم رہ گیا تکوا نہ رہا پر سڈے پہ یہ حالت بڑی کھڑی ہے کوئی لانت دلانت پی کھڑی ہے سڈے میار نہ علم دا نہ دکوے دور د سریلا چوکھا ہو ساڈے ممبر دارے دا تھے قوم زیادہ تو زیادہ خدمت کرے گی منہ بولے پیسے دے گی وہ منگے گا یہاں رقم دینی ہے جس ویسے سر یار ہوئے کچنا مٹی سواہ نبیا پاک سر تو نہیں دیتی ہاں حضرت بلال کوئی سریلا تے نہیں تھی میں تو حیران ہونا جو محبوب خدا دی بارگاہ دن سر نال تے شیر کدی پڑی نہیں سر کوئی, کوئی, کوئی مائی دلال ثابت کرے کوئی مائی دلال ثابت کرے سر شیر پڑی والا دور دی بارگاہ ہاں ایمان سی تقوی سی قرآن دانی سی علم شریعت سی علم مارفت سی تمام علوم دے وہ لوگ جی, پہاڑ سن سمندر سن لیکن یہ اچے لانت پیے جو تب سر ویکنی باہیں نہ مراد دیمان والوں اکا بےسخرا ہوزت والوں اکا بےسرا ہونا ہو شاپنگ کردیا جی, ہو جی گڈیاں چلا ہوئے ٹی وی ہوئے اسے ڈولہ کدی پھر ہونا مسلے دا مارج بن جائیں واہ ممبر دے پہ ج سڈے امام سڈے آلمان دفکا کے کتاب لکھا ہے جی رن بے پردا پھر اندر پیچھے نماز نہیں ہوں فتح ہوتا فتح و نور ہوا عام بازارج مل جاندہ کراچی دا چھپیا اس توجہ نہیں فرمائی نہیں میں کسمیر آنا جو ممبر ہے تخت انمانہ تخت رسول دونوں کا وارس متقی کی ہے لیکن افسوس ہے کہ اس لیے دون ان وارس نے جو ان کا وارس جخت جی ہے تو دنیا کے شیتان بنتے ہیں جے دے واسطے یہ مرضی بٹ گیا نہیں دوسری میری تمبی رضا قادری کوئی ہے پتہ نہیں غوث پاک سرکار اس لیے کادریوں کن بدعا دے ہو گے شالا اے قادری مکن جہے مینو برباد پکڑ دے میرا نہ بدن پکڑ ناتاں اربی کے اندر یہ تو ہوں میں صاف لفظ کر رہا وہ پورے اس رنگ ڈھنگ ادا کرتے ہیں جو جی ڈول کی نال کھڑکتی پہ ساز بنا مولا تالا نام دا کل گیچ آیا گان پہلے ان سیار لان لگا میں بند کرایاد بے مانٹے اداکاریاں کرتا ہے ایک سوٹ پاؤ جی کئی چی سوٹ پا کے کنجرا ہوں نا پر یہ بھی ایک شیر ایک سوٹ دوسرا شیر دوسرے سوٹ تیسرا شیر تیسرے سوٹ یہ ہوں پتہ نہیں سوٹ رنگ وکھا اور کینو چاندہ ہونا ہے ورنہ حضرت ارسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی جو سنت ادا کرنا مقصود ہو حضرت ہوسان کھوٹ بدل سن توجہ نہیں فرمائی نے حضور لوگ فرما نے جہاں اپنے جسم دا زیادہ زینت دا خیال رکھے نا شاید اپنے جسم نار بار بار شنگارے فرمایا بدکار بندہ ہو نوجوان چوزنا مشغول تن بال رنگا گور شگار مردوں دا کام نہیں مرد جہا وہ ہمیشہ پور ہےبت ہونا چاہد اے نہ کہ مرد ہوے تو ویخو شہوت آ وی مرد ہوبت آئے وی مرد ویخو تو چلال ہو کمال ہو یونیفارم آئے آگے سب اللہ میں اس ڈرائیور نکیا میں گاڑے گناہ وا سا دل گڑتا پیا اللہ تعالیٰ دے مبارک نام کی بےزتی اصل دوڑ بند کر سمجھ آ گئی اس آخر جی باقی بےزتی کر بند کر اور خبردار کرن نال چلو آ تو گئی سکتے اور ایک تاج کلام نہیں چل رہی ہے اور سام حضرت امام اہل سنت بریلوی رضی اللہ تعالی آ لو آپ سرکار کے پڑپوتے اختر رضا خان دا فتوا آ چکے کہ یہ یہودیا دی سازش ہے یہود کلچر اور تہذیب اسلام داخل کرنا مقصود ہے کر نام نو ساز واسطے استعمال کیتا جا رہے کیا آخیا اور سازش اس سال کا نام ساحل دا ہے ساحل کراچی تو نکلتا ہے کراچی تو اندر در فتوا مولانا اختر رضا خان کا چھپا پیار ہے اتنے ساحل رسالے دے لکھا کھڑا ہے وہی رضا کادری کے خلاف مولانا اختر رضا خان کا فتو پھر بھی چلو یار یہ ہے جی ٹھیک ہے اسلام دکھ اسلامی تہذیب دکھ رات ہی رہ گئے لیکن چلو ان کچھ لوگ دے موجود دنیا کسی تھانے جی اسلام کے تحفظ کی گل کر بیٹھتے ہیں یہ تو میں نہیں آخا گا کہ پاک حسین سر دیکھ کے ہمیشہ واسطے اسلام نزاد کرا گیا ہے. پاک حسین سر مبارک دے کے اپنے, دورت نو اپنے دورت. دور چ اسلام آزاد کرایا اپنے دور چور پھر حسینی قربانیاں دیں پھر اسلام ہوتا ہے ہر دور میں ایک یزید نہیں تھا وہی یزید نہیں جڑا گزر گیا ہر دور بھی وکرے ہوں حسین حسینی بھی وکرے ہوں یہ نہ سمجھی حسین سر دے کے تیرے میرے سروں بار لہ گیا ہے نہ حسین سر دیکھ کے باہر پا گیا مستفا نروسا سر دین تو بغیر نہیں سکیا آزاد اسلام نہیں کر سکیا تو تیرے ورگے ہزاروں سر پھر قربان ہون گے تو اسلام آزاد ہوا دیکھو دیکھو آ مشہور گل ہے امام حسین امت سبق پڑھا گئے آخر دیو نا سنتے ہو نا سبق جی سبق پڑھا گئے, گئے, گئے, گئے تو پڑھنا گائے جرف کم ان گئے پھر سب نہیں اگے سمجھائی میں حیران ہاں کتنے کدے بے وقوف لوگ نے بولنے والے اصل نہ مراد انج دی گل یہ کیوں کرتے ہیں یہ نہ بد مذہب لوگوں کے اقاد نے عقائد داخل نے شیعہ شیع سمجھتے ہیں حسین سجد سر کٹا کے سڈے سروں سجدے دا بار لا گیا سن سج کروں کر گیا عیسائی سمجھتے اپنے سوچ کے مطابق وہ آدھے حضرت عیسا کی سوچ کے متابک حضرت عیسا سولی ٹنگے نے سڈا کفارا ہو گیا ہوں اصل جو مرضی کر گے حدرتیسا جو ٹنگے گیا گل موقع سین حسین سرو سجدہ تیرے سجدہ نہیں اتاریا انہیں باق حسین سجدے نے تینو سبق پڑھایا ہے کہ میرا سر آخری وقت بھی وہ دی بار کا جھکڑ تو بغیر نہیں رہ سکتا تو کیوں سر اکڑائی پھرنا ہے؟ جیدہ جیدے قدم آگے سن موہر نبوت کے اتنے وہ سر چک کے آخر چ گیا تراچی دیا کرنا سیدا سا سو آکر پھرنا تک سر چکی پھرنا اسی طرح حسین پاک دی قربانی ہمت قربانیاں تو آزاد نہیں کر گئی قربانی فسا گئی ہے وجہ نہیں فرمائی میرے مستفا کریم دا فرمان سنا امام بنائے جب حملی کی کتاب دے حوالے کار کرنا <coughs> آپ نے لکھے رہے? سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے مکے مکے کچھ کافراں جدو آخیا کہ پتہ نہیں محمد سڈے کروں کر آپ نے اس لئے فرمایا تھی کہ میں زباہ کا پیغام لے گیا زباہ پیغام لے کر شیو میں زباہ پیغام لے کی مطلب یا تو شانا سا ہونا پینا جے جی میرے نال نہ لگے جی. یا پھر رحمان ذبا ہونا پڑنا جی میرے نال لگ گئے لگے قربانی ہے ایک پاس دینی پی بزرگ لوگ تا فرمانے کے بھائی مسلمان ہاں بال مسلمان دا سنت بہایا ج وری کی کیوں سنت کیوں بہایا جن نکلتا پہلے دن تو اس بچے نو سبق پہ مل دا ہے جس اسلام تون تو نال ہی قربانیا واہ پینے پیار رکھ کے آئی آپ نہیں فرمائی ہاں؟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 ٹکڑے ٹکڑے کافر ہر وقت باطل <تصال> کی خاطر مرتا پھرتا ہے تو اسٹمر تم نسنا پھرتا ہے تحقیق ہرائے ہر تحقیق ہر آئے ہاگر ہزار لاکان بندے امریکہ برطانیہ یہود نصارہ اپنے مرائی جاتے ہیں. وہ باطل کی خاطر مرتا ہے, تو حق کی خاطر نہیں مرتا ہے جدو صحابہ کرام چند صحابہ کے دلان کمزوری پیدا لگی ایک جنگ کے دوران دکھ مصیبتیں چوکھیاں آ گئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا جو کچھ جنگ وہ کافر مرد نے تو انہوں نے نہیں مرتے رقم آتے نے نہیں آپ رب دے او امید نہیں رکھتے جہی تسا رکھتے ہو پھر بھی جنت کی امید ہے او امید بھی نہیں رکھنے مہار اپنے نفس کی خاطر سارے دکھ قبول کر کے پھر جنگ پیار کھڑے نے تنت بھی امید رکھ کے پھر ڈر ڈر کے پشا پہ جانے ایک, ایک ربو لال امیم دران کی اسے گل نے صاحب حوصلے بلند کر چھونے تبجنی فرمائی نے تو بلا یہ اکھنا جو حسین باغ سر مبارک دے کے ہمیشہ اسلام آزاد کر دیا نا اپنے وقت کر گئے اگلے واسطے آزاد ہونے کا درس دے گئے میری گل نہیں سمجھا اگلے واسطے سبق دے گئے کہ اسلام انج آزاد ہوتا ہے کیوں ایمان نال دسو تصا جس دور چیٹے جس دور چ اسلام آزاد ہے فلندر اقبال بولے تو آندہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اے مملکت ہند میں ترف تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد آزاد رب سے قانون کا نی لے سکتا یہ آزاد ہے جو مستفا کی عزت کے تحفظ گل چکرے بارہ سو اندر ہو جائیں یہ آزاد ہے جو مسلمان کی بھی بہت عزت آستے, اگر درپے تیرے تک کیس بڑھ کے تینوں تن دزاد جو کافر کافر جنگ دی سوچ چ رکھیں آخیں چار کافر مقابلہ چاہیے کرنا سر نہیں فٹنا چاہیے آدمی دہشت گر اگر حق دی آل بلند کریں تو تینوں آخیا جاتا انتہا پسند چپ کے اندر سٹ دسلام کی آزادی ہے نو اسلام, دی ازاد دی اسلام آزاد ہوتا تو چور دٹی تھی فرمائی نہیں اٹھ اٹھا چودہ چودہ چور بھی چور, صحیح چور کئی صحیح چورئی ایویں فڑے چور ایویں فڑے محل کسی دشمنی دے دمنی بھی کے بھیت چڑھ گئے رشوت لگی تو پیسے نے فروا چڈیا فریچ کے پوس مقابلے تے گولیاں دے شکار ہو کے بننے جات نہیں کٹی کٹیا جا سو مدا دن فرمائی دال خور ہلا خورڈ ڈید پینے والی قوم مستفا دی قربانی نہیں چاہتا دے ہر امتانی چاہتا میرے مستفا فرمایا جس بندے نے دل دمنا نہیں رکھی شہادت دی حسرت نہیں رکھی شہادت دی منافق دی موت مرے گا اور میں جناب سننی حرام جخت رضا خان کا ہے اوے میں فتوا دے رہا اور سنا رہا وہ سرزا اس طرح دے نام مراد لاؤنڈے جہے لگے پھرتے ہیں جہے اتنے رب سونے دے نام نے کرتے دی آواز سر بنا دیا نات نہیں نا بئی مانہ الٹ تو ان رسول کریم دی اسلام کی اللہ تعالی دے نام دی رسول اللہ دے نام کی دی بےتی دی دی کرتے پھرتے نہیں اس واسطے ان نعتیں نہ سمجھی نہ سدی نہ پھسی کبھی ٹھیک دسنا میرا کام ہے تو کرے نہ کرے ان کام آ, لیکن اپنا فرد میں ادا کر چلا گا انشاءاللہ شاء اللہ <سلام> نال بولو سبحان اللہ تو ہوں میں کے حوالے گل سناواں گلا بڑی قیمتی جے انشاءاللہ العزیز کیونکہ واض جو مقصد ہے نا برائی تو روکنا تے نیکی تلانا تے کفر تو بت کی تو ہر دلالت تو ہر برائی تو بچوں کا سبق دے کے تے ہدایت راہ چلاؤ دا سبق دینا اے داز دا تقریر دا مقصد ہے جی خالی کسے ہو سارا طریقہ میرے پاک نبی فرمایا فروایا ان بنی اسرائیل لمبا ہلاک پسو پرواز بنی اسرائیل ہلاک ہوئے برباد ہوئے دین دے دی گئی تے تنیا اجڑی انہوں کی اس ویل پھر وہ کسے بیان کرتے سن کے جڑے وائرس ہیں وہ صرف کسے فلانے کا کسا سنا فلانے کا دھیان کسا سنا نہ کسے ابرت کا سبق لمت نبک دینا نہ کوئی حرام حلال کا حکم دسنا نہ کوئی کفر اسلام کی تمیز دنی کسا بیان کیا روپیے لل بی یہ یہود رکھا طریقہ ہے ہاں جی تے اسلام کا وعدے تقریر ہونے کے باپ کے دلوں کے کم اتنا تے ضرور اثر ہوفر جو کفر, نو, کفر تے برائی نو برائی سمجھ کے اللہ ہوں کسا سیدنا آدم علیہ السلام دا تے ابلیس دا ایماندار دسو پرانے مجید کنے کار آیا کھڑا ہے؟ ایک وار ہے یا کئی وار غور تصاور اس کسے نولا کائنات جس کا پاک محبوب بولے تو حق تو سوا موہ شریف چوکا نہ کٹے اس رب ربڑ نامی کی مقصد ہے جو قصہ بار بار بیان پیا ہے اور ہر تھان ہر تھان نم نل نمی حکمت دے نار پیش پیا ہوں ہوں سنگیا سنیا ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سلام تا... ٹھیک <تصفح> ہے نا کئی لوگ گلا کرتے کوئی آخری نے درخت گندم دانا تھی کوئی کنج سی کو کنج سی اللہ تعالی نے اس بات رو اہمیت نہیں دتی انہیں صرف شجرہ دا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ دا مقصد سی میں ایک شاید تو ہے اس کے میرے نہ جایا جو دشمن تے اعتماد کر کے وہ کام کیا نقصان اٹھا پیا مولا دا مقصود صرف اینا سی اس واسطے انہیں پورے پران درخت دا نام نہیں دس توجہ نہیں فرمائی مقصد جو پورا ہے تو پھر یہ دسنا بھی درخت تو تب درخت تو منع فرمایا کہ نیڑ نہ جایا جی تنار اوتوں ابلیس بارے دسیا جا رہا ہے اے ادم الا ادب بلاکا والے سوجے آدم اے تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن دو. اے آدم بے شک ارا تیری گھر والے دا دشمن ہے اندر خیال کیا جائے ہوں ادھر روکیا جا رہا ہے ادھر دشمن پچھے لایا جہ ادھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ دشمن کا خیال رکھے جی مورات جلا جلا لہو ایک مخلوق ایسی بنائی جرش تکھ دن ان پچھے دشمن نہیں لایا لایا کدی سنیا ہی کہ شیتان حضرت جبریل کے پیچھے لگا کھڑا ہومی نے سی نیا ان پتا سی بھی لانت کا توپ جبریل کی وجہ پیادم کی وجہ پیا جدوں جدو اسے رنگ توجو مولا کی بار گاہ جی وہ چلتی سی سرداری ختم ہوئی دوبیر بہ گیا انہیں آخر ہے کہ خلیفہ توں بن گئے میری گئی اس کا گیا پھر ہوں ساری زندگی میں تیرے مولا تعینات نے ابلیس بنایا کیوں؟ آدم دی اولاد دی دشمنی مخالفت آستے دے پھر طاقت کنی دس خون آگوں گردش کر کے بس وسا خیال چڑھتا خیال پا چالے اندر خواہش اٹھا کی ادرو خاحش ہوگی انہیں منصوبہ پہلو جوڑ کے رکھ دینا کسی دی ڈھی بھائی اور اکھ اٹھی ہے اس اکھ دھیال جڑا آنا ہے یہ سلانتی کی پیداوار توجہ نہیں فرمائی تک جیتان کا تا نہیں چلتا اندی بری نہیں ہوتی تبجو نہیں فرمائی نے محفوظ کرم کر چاہجہ لال بولو سبحان اللہ ہوں ایلان بڑے اس واسطے بڑے کہ ایک تے دشمن دوسرا طاقتور بڑا رفتار بڑی سو گھوم ڈستا ہے پتہ نہیں لگتا اندر گھوم گیا ہے دل, دل نہیں دی طاقت کہا خفیہ دشمن بنا کے کائنات نے مح آدم کا امتحان کیتا ہے یعنی آدم دے پتر دا امتحان کیتا ہے کہ کی میں رماڑا تین تین میں آخا گا یہ دشمن ادھر دیا گا میں اپنی شریعت تینو شریعت دسے گی یہ خیال شیطان دے رحمان اللہ نہیں پھر ہوں میں تین ادماوا گا تو دشمن دے اعتماد کرنے کہ میں رب دی گل تر جی دشمن دے پیچھے چلنے کا گا لانتی بنے گا جی میری گل کرے گا ہمتی تو بنے گا توجہ نال گل سمجھے نہیں مولا کیلاوالا نے اس واقعے کے واسطے یہ سبق دن کی خاطر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 شیطان دی اولاد آدم دی اولاد ہمیشہ دشمنی کرتے رہے میں ایک نبی بنا کے اُس تو آدم دی اولاد سبق دے جگا کہ اپنے باپ کے کسے نگاہ رکھا جی بچ جاؤ گے تو وجہ <تصفح> فرمائی صرف سانو سبق دینا مخصوص ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے سن نبی تا شیتان دا تبج دا شیطان تا ولی دین چلتا نبی دے کیوں چلے آ, آشان, آشان, آشان, آشان. قرآن آخیا ہے آشان, آشان. قرآن فرمایا شیتان آپ ہی آخیا سی مولا ہر کسے نو گمراہ کر منو मेरा مکلا नहीं مگر جہے تیرے خلوس والے بندے जो گئے میرا है نہیں چل سکے گا گمراہ کرٹے نے توجہ نہیں پر بائی یہ مطلب یہ نکلے تکڑی والی راہی نے وہ واقع پر کیوں تاکہ سبق مل جائے لیکن سوال بنوایا گیا حضرت ربانہ غلم نہ انفرسان پروردگار اسا آپ تے ظلم کیا یہ کیوں نہیں آخر تقدیر کرایا توجہ نہیں فرمائی ان سبق ملتا ہے کہ برے میری تقدیر تو باہر تے تعینات کچھ نہیں ہو سکتا مگر ہن ایک پاس ہی آدم اند ہوا کہ وہ پہ آخد ربا نام پرورتیگارسا آپ زلم کیا ابلیس لان آخر آگو آئی درورتیگار مینو تمراہ کی کل دونوں دی تقدیر دے مطابق سمجھو حضرت ختا علیہ السلام دی ظاہری خطا جنو لفظ خطا آخر بھی خطا ہے مگر سمجھا واسطے لفظ بول رہا ہوں حضرت آدم علیہ حرت آدمائی سلام دو تقدیر دے مطابق یہ شیتان دیکھی گمراہی یہ بھی تقدیر دے مطابق ہے. نہ تقدیر تو باہر ہو تقدیر تو باہر او وے، تو باہر اے وے، پر سوال او وجہ کینتی کیوں بنے اور رب دا خلیفہ کیوں بنیا ہوئے بے عدبی نال لانت نا لی سو ادب رحمت لی تقدیر تے دونوں واسطے سی پر شیطان گمراہ ہوئے आखना की ए, मौला तू कियामत करके, मौल। करके। बेदब हो के मारे गया सलाम अदब वाले सर मौला उन्हों समझा छो अदब दी की गल दिल जपा छी की आप खड़े सन میں آپ ظلم کی تے حضرت پاک آدم سلام کے مبارک کلمات ادب والے رب لوگ پسند جو آئے نئے کہ کر تقدیر جاندا بھی ہے مولا کی تقدیر بڑائی تا وجود کم ہو رہا ہے پر ویختے سہی ادب اخلا اپنے روپ نا آخرا گوارا کردہ میں مولا وسبت گوارا نہیں پیا کرتا جو ہے وہ سنگیا ہوں سبق مل گیا کہ تقدیر تو باہر نہ سمجھی نیکی تقدی دیتا ہاتھے برائی تقدیر دیتا ہاتھے <سؤال> پر ایک کئی شیطان شیتان آسا ایک کئی آدم والا پاس <سؤال> <سؤال> آدم دی اولاد جن نے برائی کر کے آخیا یہ تقدی کرائیے اللہ دا دتاوک پا دیتا تے جرم کا حکوم لانا شیتانگے جنم کر کے آخر کیا ترم چکر میں جنت کا مر وارسٹ بناو گا سمجھو نہیں فرمائی ہے یار سمجھو نہیں فرمائی میں ری میں بولو سبحان اللہ دل مشہور ہے محمود گز نوی احمد اللہ ایک خادم سی خاص ایاز محمود آیاز کسے اور اُن دیاں انہوں گرا بھی اپنے شاعری دے اندر ذکر کرتے ہیں کلنگر اقبال بھی کر گیا اقبال فرماندہ نا رہی شوخیاں namo ishq mein aayi garmiyan namo ghazal nabi main tadapu aayi namo ghazal nabi main tadapu rahi namo kham طرف یعنی ہاں ہاں. کی مطلب ایاز دیا وہ ادا جہ کی وجہ محمود خادم تے عاشق ہو کھڑوتا ہے تو آتا ہے کو نہیں رہی محمود گد تے سوال کیا وزیرات اس آیاز لار پیار کیوں پچوکھا کرنا کیوںزت چوکی دینا سارے وقت دینا اسے مسئلہ ہر کر لاڈے سوال جواب ہو جائے انہیں ایک دن کی کیا جون کی کیا وزیر بلایا ایک کیمتی کی موتی لے کے ہر وزیر کڑاوے آخے یہ توڑ وزیر نپے آ کے یار یہ سردار صاحب کیوں گروانے وزیر یہ جواب دتا جب خادم د کی گل انہیں چک فرش سے مارا انہیں آخر تو میرے پیو د تیرا تو پیانا ماں تیری منا مینو کی لگے قیمتی ہے کی پتھر ٹوٹ گیا اتوں محمود سوال کیتا یار یہ کیوں تروڑے ہوں اگوں آیاز کیا کیا اور ساکھیا سائیں غلطی ہو گئی باپ گل کی جی جب دے آخیا ہی تے آخی آئی؟ مریندہ سے آپ آخی بیٹھا توڑ کا جو آخر کیوں توڑے کو راغ ہے تو ہاتھ چا جوڑے محمود کہنے لگا وزیران بس ہوئے یہ ہوئی ادا مسائی کردشاہ جو خاتم کا دیوانا اس ادا کی وجہ توجہ نہیں فرمائی سبق پڑھایا محمود ایاز دا واقعہ آیا ہوں سبق ربلا شریک مولا تقدیر بنائی اس بغیر کوئی کم دنیا چوہی ارادے تو بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس راہ نے آئی کہ ایک اختیار دیتا اختیار دیتا دتا لیکن ہر شہ حقیقت تک تقدیر کی طرفوں ہو آئی ہوں واقعہ آدم تو ابلیس غور کر جی ابلیس آئی وہ تقدیر ویخ کے راہ مجرم بنا جی آگ آئی تقدیر ویکھے گا ضرور نگاہ تقدیر رکھے گا لیکن نسبت اپنے امل کرے گا تکنی کرے گا تو جو فرمائیے جہاں جے گل گی نیکی ہوگی نوکی آئی گئی جے گل گی برائی دی آخے گا ربا نہ زلم نہ اصل زلم کیا پھر وہ بادشاہ آدم حسین محمد را بادشاہ تیرے تو سمجھ آئی نہیں جیندے آپ بولو سبحان اللہ ع شک ہے رب کے نہیں ہاں میرا باغ پتن شریف موضوع لگ چکا عشق کے حوالے میں حدیث مبارکوں بعد ثابت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مرد آشک تشکی لیکن رب کا عشق بندے وگوں نہیں بندے عشق لگے تو فنا ہو جاتا ہے مارا فنا تو پا کے سنگیا بندے دیا سفت نہیں ہاں بندہ سن دے رب بھی سن دے رب دا سننا ہو رہے بندے دا سننا کا ایک ہندو نے سوال کیتا مسلمان سے وہ ساکھیا یار یہ دس درویش بندہ تھی فقیر سی اللہ دا اس ہندو نے سوال کیا اس آخر اصل سننے کن نہب بھی رب سنتا ہے تو کدھا وہ کن نے اللہ کے فکیر جاب دس تگیا اس آخر کدنا تیرا وہ آگے بھی کان کان دا کا کن تین ہوتا بندے کا کن تو ہوتا کون, کون, ہوں کن کا اگو کن کن ہے اپنی ذات نہ انہیں آخیا مرے رب بھی ہے اپنی ساتھ کان کن کون ہوئی نے گو سبحان اللہ کے جا سکی ہو شریک مولا دیاں تے بندے دیاں دیا تے نا ضرور رل دل نہ رل, رل جان شرک نہیں ہوتا کیوں جو درمانہ ہو رہے یہ ای درمانہ ایک بے وکوف ملا سڈے ایک بہلی ہے ٹھیکار ہے ٹھیکار بہلی ہے میرا لاہور چٹ جا دیسی جا بندہ ہے پتر رگڑائی کا کام کرتا ہے اس نال بحث ہو گئی وہ ملا آ کے آر گل کون تسا گنج بخش بہت پار گریب نواز یہ سارے نہ رب دن یہ تو شرک گریب نواز رب رب رب تو رب دتا رب داش فریادہ پورا کرنے والا ہونے والا رب تے کیوں کر دس اگوں جٹ بندے جب دن سبحان اللہ اس آخ یار مطلب جہے لفظ بندے واسطے ہوبتے نہ ہوئے رب واستے ہوتے نہ ہونا قتل اسار درخ اللہ تعالی مومن ہے قرآن پاک ہے مومن الحمن ہے نا مومن نام رب دا ہے اس آپ ہوں تینو کافی رکھا کیونکہ جی تینوں مومے تے گل رل گئی شرک ہو جانا دس اللہ تعالا غیرت مند ہے حدیث پارکور آیا گزور اللہ بہت غیرت آ گیا غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ آ گیرت مند ہو گیرت مند معلوم भाभी टोला है ही चबला है ही बेवकूफा खोत्यारादा अकल नहीं हो उतर सुनना तेरे वास्ते भी है सुनना रब वास्ते भी बोलना तेरे वास्ते भी बोलना रब वास्ते भी है पकड़ना तेरे वास्ते भी है पकड़ना रब वास्ते भी है लेकिन तेरा बोलना हो रे बोलना हो रे तेरा सुनना हो रे سننا ہو رہے تیری پکڑ ہو رہے وہ پکڑ ہو رہے سنگیا اسی طرح رب بھی محبت کر دے بندے بھی محبت کرتے ہیں بندے کی محبت دل نہ رب کی دی محبت وہ بول سبھا اللہ ہوں سبق سانو آدم علیہ السلام باپ تو سبق لاپ تو دشمن تو لم دیا پوتا تدم کی نسل ہے انگلش کی ناجو نہیں فرمائی جو جرم کر بیٹھا جو خطا کر بیٹھا ہے، کرنے روزانہ یہ کدی نہ آخ تقدی میں سی کرا دان کی نتل بڑھ پو گے جدو خطا ہوئی تو کرتے پھرنے آپ نے آدم اپنے باپ کی ریاست یاد رکھی ہمیشہ یہ ظلم کر بیٹھے ہاں جدو نیکی کریں کوئی رحمت ہوئی آخ میں کچھ نہیں कराई शह वेखना चाहता है आदम की तवज्जो नहीं फुररी साइ ला चाहता है कि मैं वेखागा तेरा नफ्स इंज मैं बनावगा पूरी गल अपने मनसूब करने को कतरावेगा चंकी गल ची सिफत جان جان کے فخر اپنے آل منسوب کرے گا آخ گا میں تو کیا ہوں میں تینوں لواگا تلا کے کرنا جو مار چھوڑے جو چنگا کام کرے, دے دے کرے دے تو آخ ان فضل کرایا پہڑا کرے تو آخ میں تک آپ مارے میں جنت دا نکلیا پھر تین وارت بڑا چھوڑا گیا اچھا ایج لو ایک سبق آ گیا جہد الا قتل کرایا تقدیر قتل کرایا ہے تقدی کرا چھوڑا تقدیر کیوں برائی کر گے مولی صاحب جدو ہے تقدیر مڑ سا کی کسور ہے نے بندے سمجھ لسل شیتان بھی ابلیس کی نسل ہی جا جی آدم دا پتر ہوتا روحانی جسمال ہے روحانی پتر ہوں تو باپ علی روحانیت تو فیض نہ لا آخلا رب لالمان پاؤ لم تک فرل آؤ اللہ سبحان اللہ اچھا ہر اگلی گل کرن لگا اسے کسے کہ سنگیا بابے آدم علیہ السلام جنت چو کیوں نکلے کی کھا سی ایا سی کا جنت اللہ تعالا اتار دیں کو سال رو دو سو سال روندے رہ دو سو سال تو بعد معافی ملی او پھر واپس ہوں میں تیرے سوال کرنا بھی ایک کھان والے تو جنت تو باہر آ گئے تین بولو کن دے پی جی ہوں آپ جنت کھے جی کر چلو یہ رن دیا علیہ السلام دانے کھان باہر آئے تو تھلے کی کھانے رہے دسو بھائی وہ تا آدم زمین پہ کھا کی بیج رہا ادھر دانا کھا کے باہر پاؤ دے دے رہے ادھر منہ دساب کھا کے پھر واپس پا کی باجرا اور سن فقیر لوگ کی بولے ہاں ہاں ہاں ہاں سبحان اللہ, اللہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں میرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں نہ رات ایک میرے کو ملتان دا مایا ناگ مدر تھا بیٹھا کتاباں دا بس ہاؤس نال گلان شروع کر دیتی میں کتاب پڑھاونی مدت ہو کے چڑ دیتی گلانا شروع ہو گیا ایمان کرتا سی کہ مولا جی قوم کا استاد پچھلے بیچارے ایمان نہ قرآن, قرآن دا پتہ نہ حدیث دا پتہ نہ کسے حکم دا پتہ میں تیل سن سو کیا گمر آتا تھا کہ اللہ پر باتی چمن کے لیے تو ایک ہی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 بزرگ فرما نہیں مام ابدل وہاق شاہرانی کشفل گما شریف او بندہ سمجھ سکتا ہے جی نگاہ ہوتا <تصفح> مطلب جی مٹی دا تالب نہیں میں سونے دا بھی تالب میں مثال دینا ڈاکٹر ہر شعبے دے بندے اپنے اشارے رکھتے ہیں وہ اشارے آدمی وہ دے بندے ڈاکٹر لکیر مار دے نا سگلا ہوئے اون کی لکیر کسی ڈاکٹر ہی سمجھنی توجہ نہیں برپائی ایویں ٹھنگار دی لکیر ٹھنگار ہی سمجھے گا سوبے دے اترے تک سمجھن گے مستفا کا قرآن مستفا کا بیان یہ مستفا شوبے دے, دے بندے سمجھ سکتے ہیں اشارے پے یہ پیر میرے شا کو سمجھ سکتے ہاں اسان تسان ڈھےل آ ٹکرے دا کا کم نہیں ہاں یہ کام ہے جنہ نفس مار چو نہیں فربائی ہاں قسم خدا دی جناب نے آپ مولا کرا لا پچھوں چلے مستفا ہر گلے جاتے ہوں اصا وہ ہو اشارے جڑے سمجھتے ہیں نا اصا وہ تالے بھی کون لبتے ہی نہیں فقیر کسی کے نیڑے لگتے ہی نہیں کیوں جو نو دنیا دی ہر سے فقیر دنیا دے خلاف ہے مٹی سمج تین سونا سمجھ دے تا اقبال فرمانا تمنا تر دل کی ہو تو کر خدمت فکیر ہوگی تمنا درد دل کی ہو تو کل خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ یقر بادشاہ کے خزینوں میں अच्छा सुनो ये समझो एकदम समझा जोड़ा बोलो बोल बोलो, बोलो। दिवर ते लिख्या किताब त लिखिया पढ़ना ते मनना औख नी लगती किताब इचो वेख वेख के छेती बंदा बयान कर पर बंदे देह बंदे मूह निकलिया होमल दीवार कागज है उसके अगे कोई मिटना थोड़ा पैना बंदे देटना पैना मिटन नहीं दे पाया संजीत करके किताबों के दीन लैणते सारे तैयार हों سارے نفس موت مو اتوں کو نصیبہ نہ لب گئی رب لکھ کے تیر قلم سکا چڈیا ہے کہ ہدایت جی لبنی ہے نا تو لبنی فکیر نہیں لب سکتی توجہ نہیں فرمائی کر کے آ سرا کلا اللہ کے فقیر لوگ پہلو مٹا جنا چہرہ مائے اللہ قرآن کی فرمایا لمی رسول اللہ وہ ذات جن انپڑ رسول پھیلے میں سوچیا یار اللہ تعالی کوئی لفظ بغیر حکمت پر بول دن نا پڑھا نام لے کے کیوں بولے توجہ نہیں پر بائی جی کیوں آخر سب رب جی نے محمد اربی بھیجیا کیوں پڑھے لکھے کی کرتے سن وہ پسند کیوں نہیں آئے ان پڑھ دیا لگی دی. ان بندہ ہو سمجھتا اپنے آپ نو پوش بھی نہیں رب را. صرف او دل پسند آتا دا جائیں دا ہوسم خدا دن دل من کا سیرا دل کلو بے فی آ رب آدھا جا دل ٹوٹیا رہے میں اسی دل چاہیے जग नुना रब छो उन्ही सिमा असा भी पढ़े लिखे हम देखेंगे رب سونے وہ دل نہیں چاہیے ہوں جا گلے آخ میں ہی پڑھیا لکھیا وا رب نو دل چاہیے ہوں گا جا دی گل سنے آکھے جی میں کھ نہیں توں ٹھیک ہے من گیا سر من گیا جو نہیں فربا کر کے مشہور واقع ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیونکہ فکرا جہے نے یہ اللہ تعالی دی سنت سے ہوں سدک جا رب دیا سفت ہونے دورے سن آپ کرتے ہیں حضور میں فائد لین ہے جڑا رب توانو دیتا ہے آپ نے فرمایا جڑا اندر ہے اے صاف کرنا پینا کی مطلب ان صاف دی آویں گا سڈے تو کو لوگ امام راہ اکوارت کیتی حضور بڑی محنت ناصل کرنا چیز جی کرنا تمہیں دیکھیں نہ آپ نے فرمایا پھر جاؤ اصل تو نہیں دے سکتے امام راضی واپس تر گئے نے چند دن بعد وفاق کا وقت آیا جو ہر انسان پہ آئی بہتر ہوئے بلیس آ گیا بلیس آزی خدا ایک من آگیا دلیل آپ فلسفے والی دلیل ایک دو تین چار تین سو سٹھ دلیل دیتی ہیں شایدان سارے پروچ امام راضی پریشان کی بن گیا شہد نقم کو راضی ایمان کو خالی تو خالی پہ جانا ہے آخری ویل یار ایک بار سڈے دربار پہ آ گیا ہے نا ہوں آ جو گیا ہے نا آمن دا مل پا لئیے جانے ایمان لے جاوے جا چنگی گل ہے فکیر آواز دیتی ہے آٹھ مر رب کو ایمان نہ نکل میں بغیر دلیلو دے. او دے دلیل دے او دے دلیل دلیل دے جس دے وجود ہر وجود قائم ہے وہاں تلیل دل کیتی شیطان نس گیا بچیا کی نہیں مان فکیر دیں جہی فرمائی ہے سنگھا یہ گلے چ لکھیے مسنوی شریف دے شروعات ہاں جی ملا اکرم ملتانی رحمت اللہ ہے رضا ملتانی رحمت اللہ ہے بارلو مولانا لکھنوی لکھنوی رحمت اللہ ہے لکان نے شروعات گل لکھی شیخ رومی گربا استدلال کارے دی بدے راضی راجدارے دے اگر اکلی دلیل مطلب عربی سرکار ایماندار دسو پرانے مجید کار آیا ایک وار ہے یا کئی بار ہے تو ہوں دوسرا گور کیا اس کسے نولا جس کا پاک محبوب بولے ہر تو سوا موہ شریف چل نہ کٹے اس رب العالمین دا کی مقصد ہے جو قصہ بار بار بیان چاہتا اور ہر تھان ہر تھانکمت گل، پیش کیا ہوں ہوں سنگیا تے سنیا ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام اما اللہ نلہ उस दाने खा तो मालक किया मालक किया जेड़ा दुश्मन शैतान खाना पसंद किया शैतान ने कसम देख आसमु इनी लकुमा लमिन ना सही कसम दिखी दो میں پکی گلو نہیں اس قسم دی. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی وارا خدا دی قسم, قسم پہ ہے کوئی حضرت آدم علیہ اسلام المرو یقیس والا نفس ہی بندہ آپس کرتا ہے آپ کا دل مبارک ایڈا سادہ مبارک دل آپ دل یہ سوچا कि जिमें मैं रब की कसम झूठी नहीं खा सकता कोई झूठी कसम नहीं खाएगा रब की कसम तो झूठी उनमें हर क्या आदमे स्ना आपने दिल मुबारक देमान की वजह निसने अंदरों आराम दी आदम अवला तला की कसम कौन खाएगा झूठी اندر نام تو جی کسی لینا تو سچ نال ہی لینا کون اپنے مالا کا کون نام لائے گا حضرت آدم قسم شنی پہلی بار جی دو چار واقع پہلو ہو چکے ہوں پھر تو ہو گی آپ بھی آخر کہ یہ نہیں لانتی ہوگا توجہ نہیں مرتا جیسے سوری آدم سلام کیونکہ پہلی بار سنی تھی واستے دشمن کی قسم چاغ جہی اندر گل خری تھی یہ تھا کیا ہے او درو خیال شریف گیا پھر یہ دشمن کی پسند ہر کے علیہ السلام استعمال چا کی وہ مگر لگ پے دشمن نے پسند جڑا دانا پیتا سی ساڑھا اس دانے میں جو چکھا ہے बस ऐसे रब सोने नाराजगी का इजहार वाह आदम गल मेरा यह नहीं वेखी मैं तेन आखिया दुश्मन है मेरे आखण का मकसद यहो जेड़ी शायदे वास्ते पसंद करे ने जाएगी तवज्जो नहीं फुरमाई यार दुश्मन की पसंद के उ चलण हजरत आदम बार आए جدو زمین تے آ گئے کیونکہ ہر جنتوں نکل گئے نے شیطان شیتانو ہوں دان کھواو پسند نہیں سی سیجوڑی فرمائی او پتا اجلاک کلوتا ہاں مت جنتوں کٹنا نکلتے آیا ہے ہوں باوے منا کے حساب سے بیٹھا میں تبجی فرمائی دشمن کی ہر سانوں سبق کی ملیا کو نبی سونے کی مت آدم دی اولاد दुश्मन की पसंद न पसंद ना कर दुश्मन दी पसंद, पसंद ना करी खैर चाहना तेरी तरक्की चाहना मैं तेरी खैर चाहना वो तेरा छुगरा सावर चाहना समझी ए लांती बिलीस तोत्र दुश्मन है उस तरह कूड़ी कसम पै ख पसंद न पसंद न करी نہیں دو سو سال رو آئی تیری روندے لگ جان بولی امت رسول امت اخوائی بیٹھے پر نک وڈائی سانت اخوا شرم ہی نہیں ہوں جس قرآن واسطے ہدایت دے خو رکھے ہوئے نے ہدایت سمندر چھپائے ہوئے نے اج اس قرآن تو سرف کو لوگ رپل فلک کو پل نہ اس قرآن تو صرف مسلمان اس قرآن نو صرف استعمال کر کے پانچ ہزار پیسہ لے بیٹھاؤں یہ جی صورت میرا بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کا ادا ہو گیا ہے سمجھ آ گئی ہے بہت تاکی قران کگتا ہے پیا جی اللہ تعالا نے غلطی کی تھلے لوڑ کوئی نہیں سی. اونے اتار دیتی میں کسمیاں میرے پاک مستفا نے فرمایا یہ پورا کتاب ہے اللہ اس نال کئی لوگوں بلندیاں عطا کرتا ہے کئی خواری دے گڑے سٹ چڑھتا ہے اس قرآن صاحب قرآن دے ایک ایک لفظ کے سمندر ہوتا سن ہوں لیکن ہون دے دیکھوں سن سن قرآن سمج سمجھ آپ قرآن سمجھیا نہیں جانا ایک نکتا دے پیش کرنے لگا قرآن سمجھیا نہیں جانا قرآن نو مولا دے طرف سمجھایا جا سمجھ آئی پہلو بندہ اس نفس نیالات کو پاپ چک رہے طالب صرف مولا دا بن جاوے اور قرآن دفس ہدایت ہے وہ گل سمجھا جی کسی کتاب چیزیں کیا کریں کر کے بحبو خدا دارے قرآن کی فرما وقت اللہ کی فرما ہے میرا محبوب پہلو پاپ کرتا محل بن سکتا ہے جنہیں پہلو اندر صاف کیا دنیا نو ٹوٹا مارا سو سو جنت دن بنیا ہے جسے بھی جسے پسند ملا ہے جنہیں اسی شا نو پسند کیتا ہے یہ ہر قرآن پڑے گا محل میں رب بنے گا جو ہے بولو جیدے سبحان اللہ دشمن سانوں سبق کی ملتا دشمن جیڑی شاید لئی پسند کرے وہاں پسند نہ کرے तो... तो... نہیں تو رونا پینا پیری گل تو پہنچ گیا کہ نہیں ہوں ہوں پھیلا کے ہوں اس میں کہیں اپنے ماحول ہے دشمن تیرا ایک ہوے جہا دستا نہیں جنوب شاطانہ دینا دوسرے وہ نے جہے دستے ہیں مینل جنت ہے گران باغ جن جن دا لفظ ان مادہ جیم دو نون یہ جتے آوے کوشی کا ہونے والا مانا دیتا ہے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ابھی پڑا ہے وہ بھی کوشی ہے جن, او مخلوق جڑی نظر نہیں ہوتی او چنت ڈھال کو کہتے ہیں ہر بھی چن ڈھال بندے چھپا اگلے اگل دواز کر رہے لفظ ہی چھپا والا ماتا دستہ چھپن والا ہوں بن جن دشمن کچھ ہو گئے جنہ وانگو لک کے ہوئے کئی ہو گیا خرناس وہ دستے ہیں وہ کہڑے نے کافر نہیں فرمائی کافر تے منافر اے دشمن مسلمان دے ہیں دہ سے جڑے دستے دش ہیں دشمن کیوں نے حالانکہ پتر تے تحت کیوں سمجھو نہیں فرمائی کیوں بھائی آدم دی اولاد نے یا ابلیس دی اولاد نے بکافر کھنے بچے نے اولاد کہ کی کیوں دشمن نے اس واسطے کہ وہ جہا دشمن دستا نہیں یہ اندر سجن نے آج نہیں کھولتا یہ نام مراد ان کے تابےدار پیروکار نے ہر گل منتے نے اللہ دن یہ سجن کیوں نے یہ شیطان دی نہیں منتے جڑا نہیں دستا دشمن ہے ان کی نہیں منتے یہ جڑا رب نہیں دستا نے بردائی ہوں کافر ہو گئے دشمن شیتان ان دل چل قبول کرتا ہے رب دے رکھ شیطان. دل رکھ شیتان دل لا کوئی شاید دل چی اچھا شیطان شیتان کافر وہی کرد یعنی لکی چھپی گالوں انہیں دل چا چکتا ہے ان شایاتی لا یو ہوں او لیا ہم سکھرو فل پولی گرو را رب فرما شیتان اپنے دوست اپنے وے یار وہی کرتے وہی دا مطلب ہے کسی نو خبر نہ چلان دل دل پا دینی یعنی خفیہ گل پہنچا دینی خفیہ طریقے یہ ہے واحد لغوی مانا اصلی مانا سیا ہوں ایک پاس وی چلتی رحمان دی <تصفح> <اے>؟ <تصفح> او نبی دی نبیا کی وراس ولی ایک وی چلتی ہے شیطان دی وہ لے کافر کافرانے وسیلے نال پھر اگوں نسل اندر مزید لگتی دی دی ہے لوگ لگیاں دونوں براستیں رب آنگیاں ربلا شریف مولا اپنے چائے شیطان نے اپنے چلے جی رب نڈ کر, کر بیٹھے ہو شیتانے جہے مولا روک کر بیٹھے ہو رامان سنگی بن گئے اللہ اچھا شراب پیم لیاؤ شیتان شہست بھی ہو گئے درحمان دون کی بلا گل میں سمیٹ کے ہر پاس لیا بابے آدم نے ایک پسند شیطان دشمن دی نو پوری قسم کے اعتماد کر کے پسند چا کی کھا لیا دیس نکالا ملیا دو سو سال روئے اے وے توبہ قبول ہوتی واپس پہ سبق ملیا کر لاک قسم کھا لوں ہوں سارے کی د ہویا ہے جو اصل دشمن دی ہر پسند کیتا چکی آپ کے کیوں کیا اج پوری دنیا دا مسلمان کوٹھیاں کوٹیاں اپنے بابے آدم رو رہے لیکن فرق کتنا ہے السلام تو بہت تسلیم سن مالک دکھاؤ اور ایک دے تو پیروں ہے اپنی چھوک پجڑی ہے میری بچی ہے نہ میری دھی بچی ہے نہ میری ماں بچی ہے نہ میرے کو خا... ایمان بچا نہ بھین بچا نہ میرے کو صحت بچی ہے بیماریاں تو فس گیا لا علاج بیماریاں جے اگوں ڈاکٹر بیٹھے نے تو بماریاں ہوا بڑھے فصلیں نے ہر پاسوں پریشانیاں نے کسے پیا مجھ کٹتا ہے تو تھلوں کٹی تھلوں اڈن جو بھی نہیں کچھ جو بھی نہیں صرف اہم آ سکتا ہے وہ پتہ نہیں بن رہا کوئی نہیں ہے نای مصال, نای کافر سال واسطے سکول کالج پسند کیتا ہے کافر پسند پیتا بھی اج جہاں جنہ دیا سکول گئی کھڑیاں نہیں وہ جناب کرا کے برباد ہو گئی برباد ہو گئی اس کا کتاب چھپائی کتاب سکول سرکاری غیر سرکاری پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر سب دے بارے لکھنے والا چودھری پروفیسر اختر علی کالج فیصلہ باد پروفیسر لکھو اس باہو سابت کیا لڑکیاں دے پروفیسر سارے حوالے کے نام کہ سرکاری غیر سرکاری سکول جناح کاری کے کاروبار کے مقصد بن چکے ایک دو حوالے میں سنا دیں ایک دو حوالے جو ہے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر لکھتا ہے گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگوک ہے تعلیمی مدارس میں چوکے طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ روبرو خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سکتی تھی کتاب لفظ ہو میرے مولا وہ جنہیں کنڈ کی تھی قرآن کتے کرتے رہے مولا دی دنیا بچہ کی نتی دنیا ہے جنہیں حسین کو قرآن پیار قربان کر چھوڑ دی غور ہو جہے سور ملا پرونڈے چشتی کے جنگ رکھتے ہیں نو چکلے لکھا ہے میں کتاب کڈ لاہور چھپیے نگار شانت والا چھاپیے دنیا چاہیے مسلمان قوم تے نک وڈن بٹھیجن دی اس کام تے عزت برساد ہوئی کدی اس کام دیا کتابوں کی ری ہوں سن ساتو عزت کی کہانیاں پڑھ کے سنت پائی دشمن دی پسند نو پسند کیتا ہے بابا رہا ہے, ہے؟ نسل کیوں نہ روے ہوں لکھے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 حکومت پاکستان دی کی اجازت کتاب سپتی نیت بھی اپنی تھر چنگا کیتا ہے چلو کچھ تو لکھ گیا ہے لیکن کتاب لکھ جانی چ لکا جانی سوکھا ہے ممبر سے بہ کے سب نے سنا ہے اے اے شان عوام پیش کرنا یہ نبیا یہ نبیا نبی عوام پیش کرتے نبی کتاب لکھن لکھتے سوا نبی تو کسے نبی کتاب لکھی نہیں کتاب ہونا اتنی ضرور ہے فردائی لکھی نہیں نبی. نبی. نبی. نبی. نبی. نبی. حبیب خدا بھی شریف چ بول کے دسیا کتاب کتب خانے پی ہوئی مانا اگ نہیں لگتی جب عوام سر عام گل آئے پھر انقلاب آ توجہ نہیں پھر انقلاب ہو جائے جہاں لوگوں بے خبر رکھا جا تے ہوں نے اصل خبر والے جب یہ خبر ہوں کہ خبردار ہو جائے کلے بائیمان بڑے رنگ کر کے کتاب لکھن کی اجازت دور میدان چاہیے بلابر اجازت نہیں ہے صرف چشتی بنا ٹپ کے پاس بولنا تعلیم دا مرکز جو ساری تھی لگا ہے چکلے کنجری تعلیم خوبصورت بھی ہے وہ کنگڑ ہے وہ کنگڑ ہے یہ خوبصورت ہے وہ شیرا ہے وہ مہنگی ہے یہ سستی ہے منوج کل یاد مفتی احمد یار گجراتی تفسیر نہیں می لکھی ہے انہیں اسلامی زندگی کتاب لکھا سکول سکول کی لڑکی کوٹے کی کجری جیڑی ہے نا سکول کی لڑکی کوٹے کی کجری بت پیڑی ہے اسلامی زندگی کتاب نہ لکھا میرے دوار بگل نہ لکھا سکا پوچھا کیوں لکھا کیوں کے اس واسطے کوٹھے کی کجری کول دنیا ٹر جی وہ پیسے لڑ بیگ یہ ہر पैसे हथों दें इज्जत लुटादी वो जिनों सराकी ने शायर आखे कितना चार संकूल खोल सब पिता लोग कुछ नी सकते आड़ती बंडी ली तुर कचरिया आने लग वेंदा सैकल से कई बेच जी पाते पा रहे ला पाउडर मेकअप शैंपू करहार शिंगार खड़ा वेंदन मखसूम खुले वाह कितना दे चुन चुड़ पीत्या खा वेंदन इस तरह लुट बर्बाद करेगा हाथों फीसा नाल कमा ले آ کےس کر سدر آدر کر اور انہیں آپ لکھیا انہیں جو کچھ لکھا سائیکل حوالے لکھا ہے اخباراں سرکاری اخبار دے حوالے ہر شاید نصرت کی ہوں ہوں کی لکھنا ہے پیا یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سکول دیاں چھوڑیاں دی ڈیمانڈ دی. ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہوسٹل فہشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں میں چکلے جا کر نارگی ہے اگے کیے کچھ عرصہ قبل فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی ایک طالبہ ہوں ایک تھی وہ لٹی گئی ہے پر بول پہ مت پچھلے مت آ گیا ایک طالبہ نے روزنامہ خبریں ایڈیٹر کو خط لکھا خبریں دے ایڈیٹر دڈیٹر خط لکھا جس سے کالج کے ہوسٹل میں ہونے والی غیر اخلاق فاطمہ جنا کالج لاہور دا فاطمہ جنا میڈیکل کالج جانتے ہو فاطمہ نہاطمہ آٹی درفی رکھو تو ٹٹی برفی نہیں بن جاتی سور درن رکھو تو ہرن نہیں بن جاتا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 ہوسٹل کی, کی چار دیواری میں ان کی لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی وہ کنکھا سکون لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیا یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں جو گدڑ بیٹھے ہو گدڑوں کے اب خربولہ رکھا باہر ہو ساری کندھ اچھا ایک سوال تک کرنا ایمان دسیا جائے جہاں کوٹے نے کنجرا इन्हों दीवार होदियां करे उद्वीं एना दवा बड़े तकड़े होंगे हां जी जा के चौकीदार भी बार बैठा हूं गंग ला बैठे अंदर कोई ना मरिया जे कुछ हो रहा है न्यादा अंदर बंदा अंदर नाने पाए यह सकूल दंधा इसे वास्ते ने यह लड़की पर लिखते मैंने पाता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 بار لڑکیوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں खवातीन خواتین اور لڑکوں کے چھان سے میں آ کر اپنی عزت نیلام کر چکی ہے بال اوقات انہیں پنسا کر قابل اعتراض تصاویر بنا لی جاتی ہیں اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے جبکہ یہ کچھ لڑکیاں رضابندی سے عشمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں اس قسم کی لڑکیاں چوکی دار کی ملی بھگت سے رنگی کا پوتر نہیں میری ماں میرا ٹبر جا اٹھ دن میری بیٹھا پھر بیٹھا رہو اگر ساڈے گھروں باہر کی آواز تین سنی جائے نک तुमे दी वल कौड़ी हसा चुपिया बजे देखे मां मोहम्मद पोजाए पुटदिया چوکی داری کسی نکلنی تیری چوکی داری تیری نکلنی اور چوکیداری مفت کا لبا چور بھی لے کے جاتی چوکیدار جہف کر تیرے کو بلکہ کرائے کی اگلے دن گلام فرید مولی صاحب کرایا لو کرایہ گلوترایا تین ہزار میرا کرایہ لگ گیا ایک روپیہ نے دیکھ بھی دعا جر گیا نہیں بلکہ میں نے روانہ بھی نہیں کیتا. جو ملک کیا ہے کہ آ یار کشتی جان لگا روانہ مدروب ہوں میرے نام سے ہزار کٹھا کیا سونے ہوگا نا ویٹ لوگ آبادی اور ملتان تو مدر حضرات درس نظامی پڑھا رہے حضرات, حضرات, حضرات, حضرات. क्यों बैठ मार्ते जी करिए अल्लाह रब का फसल है आ, आला, आला, आला। दा मैं भी हजार चौकीदार ना हो चोर बना चोर बन जाती चौकीदारी त्या करना میں تیرے کاروبار نہیں کیتا میں کسمیا پیار نہیں میں جب یہ آیت بڑی ہے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ ہیں اپنی جان مولا دے رضا ڈھونڈنا بے چڑتے میں آیا وی چیا اترا گند کا ٹوکرا گندا تیر ہی پلیتے جو بجے ہو بھی پلیتے بس تھوڑا میں مرا خاطر جیوا رنگ پیچھوں پچھوںکے بھی سہے مجھے پیچھوں بھی وک پی جک بھی شہید پلیسی خریدار ہو مول جنت کا ہوا سودا محمد بھی ہوتا ہے اور سن میں آپ زخمی کرنی چلک پسی نئے خلش کنی مت مہر شا فرما پوانچ تارے کو فرما دلز گراپ ہے پروان بہاد آ رہی نے گھر دے لکھ جائے کس قسم کی لڑکیاں چوکی دار کی ملی مخت سے چھوٹے دروازوں کے ذریعے برات گائے تک بہت رہتی سی تی لوگی نہیں سمجھ سکتے پوری مہربانی کردو چدھر پٹانا لکی مروتے ہو لکی مروتے میں جمع موجود نہ کا لوریاں بابا سوپا پگ سی نماز نہیں پڑھائی کیا دوستو اے آج والی کست یہ کتاب یہ بار وکتی دیجے پی یہ ضرور لے جایا جے جنت ابھی تاری یہ گل کی بابے ہاتھوں بگان چ بتا دی کئی بندے کی دساں کی سرپاستا رونے آج؟ کیوں لڑکیاں پہ رویاں کیوں پہ آئی ترباد ہو گیا پچھڑے نمت پہ دیں وہ بچا لیا جی بابے ایک پسند اسان ایک... ساری پسند ہی جو رکھی سڈے کپڑے وہ پسند دے والا پسند بن کلوتے ہیں ان کی پسند متابک چلے پیس چلے تھا پسند تھا فوج وہ پسند دی, دی. بادشاہ ان پسند دا سارا کچھ سلکا فر لانتی تلے دکی پہ مار گئے مرتے ہو کے اندر ہاتھ چ پلے آن دس کنے سو سال رواں گے بابا دے ایک پسند کے چلن دو سو سال رویا تھی جنہیں ہر پسند کسرتی پوری کی کنے سال کیال رو گے مینو دے بابا دو سو سال رویا ہے جنت کو تر گیا ہے. پر آپ ہوں اگوں اتے رواں گے مراں گے تو دے لاکھ روجا جنا سادہ شروع لیکن تینوں درد بھریاں کہانیاں سمجھایا کتنے اللہ بھائی اقبال آخد ہے دلے ملا گرفتار گمے میر ہاں بھائی اکبال دلے ملا گرفتار گمے ہو کہ درے در رے گئے ہجازت سمجھ میں آئے ملا دا دل غم گرفتار نہیں یہ قوم دا غم نہیں چارے دورا کا چبلا میں کیا پتہ نہیں پتا کی السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ نہیں بند ہوتا ہے سارے مدرسے خدا کی رب ایک قصہ کر کے دس گیا جو سن دی نے پورا نصاب جوڑ دلہ تر کری اپنی صاحب دا جوڑیا جو تنظیم المدارس ایپڑ پاکستان تنظیم المدارس میں جرنل تنظیم المدارس جا میں نہیں موہرا سارا کچھ موجود ہے ہوں تو آج کی لکھایا یہ ہو جا کی پسند کرے مومنٹ ایمان کا بیڑا گرک نہ ہون کا بیڑا گرک نہ ہوت نہ روے نقصان نہ ہوئے کہ انہیں کی لکھا ہے تو بھول کی پڑھا رہا نے قومی زندگی کے ہر شعبے میں قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے جی جی جی مدراستہ مدراستہ بند بریل میں بریلوی نہیں آ سکتا نو نو نو نو جیمام محمد رضا نے لقیدت ہوتی تو حرک بنتا اعلیٰ حضرت فرماوے میں انگلش تک لفظ سے نہیں لکھیا توجہ نہیں فرمائی بےمان بڑھ کے کھائی ہوتی ہے گھر جمای تھی نا لکھے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے दुध के मटके पेशाब का खतरा पै गया कि ना हम तू समझदार कि मर्द कम कर उन खरे यह मतलब है तो मुला चाहिए ने जड़े हौसला अफलाई करे हम रना मर्द कंडक्टर होंगे ने मर्द कंडक्टर होंगे ने ग्डियों के नहीं कलीनर होंगे भाई रन भी कलीनर होनी चाहिए اور ملہ ملے پیچھوں تھپی گئے حوصلہ افزائی کرے شابج شابج میری بیٹی چھوٹے روٹ سے نہ چلی کتاب اگر ملوڈیا نے مدرسے نہ ہوئے میں دبان کٹانا لیکن میں انہوں کتوں ایسا ضرور آخا گا کتے ہو یہودی دربار دے کتے سوچا جی دی امت لوارے سے ہات والے محمد قربان ہوں رہے وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے جس کشتی کا ملا علیہ السلام جس کشتی کا ملا ہم سمت نہیں جہانم کپال بندہ پیچھوں تھا ملتی ہے اگو قوم کی ماسی پہلو ہی سبق پڑھا چڑیا قوم کی خانہ نے کریں آخیا ملتان تو چلے تو کراچی تک چل دی جائے کیوں بھائی چل رہی پہ نہیں چل رہی ووٹا اس چلنی پہ موٹیا پہ چلنی پہ ریس کے لا دی پریے دارا جو بڑا بیٹھا پیر سور خنزیر لانتی کافر میں پہلو ہی جان وی کرنا میں سودا کر بیٹھا وہ نویں ماں مرتے ہے جوڑے مبارک دا سدکا تا کر کے میں مین کسی دی پرواہ نہیں مینو جان دی پرواہ نہیں مینو عزت دی پرواہ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا نقدی اخلا رکھیا ہے میں نے چاقو نہیں میں آنا اصل رکھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں جو اصل کے بغیر نبی کی بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں مستفا کے دین کے وارث ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں لوگ لکچر یہ ڈرامے بازیا ہمیں کر سکنا ہاں میں نے نہیں آپ سونے قسم خدا ہی کر کے آنا تین ایک توفیق دیتی ہے کہ میں دو چار رکھ سکنا اپنے نال باڈی گارڈ پر میں بےمان نہیں ہاں میں بےمان نہیں میں ما کاقی رکھ آ رکھا وا میرا ایمان جہا دن قبر نہیں جو باہر کوئی باہر ہاں کر کے میں بولنا نہ فوج و تھانا وش وانچ مل گئی شہید والا ایمان رکھنا جب گاڑی فاسی تو بندے پہنچی بندے پھار کے چلیا جی نہیں مستفا نام تھی اردو درسٹ ہوئی بھائی اردو اس تفصیل نام آ, کتاب دے کوئی تقریباً نو دس نسخے رہ گئے دے. بس مخصوص تھان جڑا وکتی پی وہ جا ویچ خود پتہ نہیں بھی کتھے پہ جانتی <laughs> لکھنے والے بھی خبر نہیں تھی کہ میری کتاب ناتی وہ سڈے بندے سڈے بےلیاں پوچھتا ہے وہ دبانے والا دے چی چڑھ گئی <تصفح> جی. دی. لبے دی. صرف دس نوینڈ خاص حوالے واسطے رکھ لو خاص حوالے پھر کدی آیا تو ان شاء اللہ باقی لے کے آ جنا بھی کچھ آئے صرف ترنا کل کل پھر زہر دی نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ جائی بستی رجے آر چیشتی ناچیز کا کتاب اسی جیند رہ تو رنگھی دے رنگ لشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خراب اور لجدی سب کا قاضی کالی بندے کالی فلو دن ساجد میر دلا بی کالی فلو دیر دلاگا ڈیسے کلس دے مچھر مچھر رنگ لے چی جی جج دی رنگ لے جا <progressives> سیب رحمت رائے پرے سن آئی ایس آئی سی آئی پارے بول بنا اگلا میرا اخبار چایا طالبان کا جدے ہمجد اللہ بابر ہے جد ہم پیو دا آئی ایس آئی سی آئی اٹھائے بول نبی تو خالی سنگھ چہرے خوب سجا سلکی کیوں نہ جنگل کھی جان دے کھی نجدی دے رنگ نجد دے رنگ دے منسوبا امری کا بنے امکان دیسرا من سوبایا منی کا بڑیا مٹام ردی وہاں گھر میں تو سی منگیا لادن جس بال وہاں گھر میں توسی منگیا لادن جس بام مسلم کو من کیسا کی تحریک دیکھی جا لگ جی دے اسلام کا میرا تار کردار فکیری جدو لڑتا اسلام کام کا میرا ڈوب کے ہی چل رہا ہے اگے سنگے یورپ دی ایک چال میں دسا یورپ دی ایک چال میں گہری چال نجدی ڈولا دوسرا جال اس کولی نجدی ڈولا دوسرا روحانی تین مقام روحانی دین دے دشمر میں مہدی دین دس میں کھی جا نجدی جا جا دام سر سارے دعا کرو کم سر سارے دوار کر and yeah. die خرج لکھا پورا فون سمال